باب چہارم اخلاق عظیم اخلاق ہاسنا اگر کسی شخص میں کوئی ایک خوبی پائی جائے تو اہل دانش اس عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اسے خوبی کی وجہ سے اس کی تعریف کرتے ہیں کہ فلاں بہت سخی ہے یا فلاں بہت بہادر ہے یا فلاں بہت صابر و شاکر ہے تو جس ذات بابرکات میں پسندیدہ اخلاق اور کملات اور خوبیاں اس کثرت سے پائی جائیں کہ ذہن انہیں شمار کرنے سے اور زبان انہیں بیان کرنے سے عاجز ہو جائے اور کسب و محنت کے ذریعے ان خصائص و کملات کا حصول ممکن نہ ہو اس مقدس ذات کی تعریف کا حق ادا کرنا ممکن نہیں قاضی اجاز مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالی عزوجل وجل کے سوا کسی میں یہ طاقت ہی نہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص و کمالات کا احاطہ کر سکے مزید فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن و اخلاق عالیہ ایسے ہیں کہ جن میں محنت بکسب کا کوئی دخل نہیں بلکہ یہ اخلاق خاسنا آپ کی جبلت میں پیدائشی طور پر موجود تھے آپ کی ذات بابرکات میں تمام حاسن و کمالات فطری طور پر اس طرح جمع فرما دیے گئے تھے کہ کوئی خوبی اور کمال اس کے احاطے سے باہر نہیں تھا کتاب و اللہ تعالی نے قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہاسنہ کی عظمت یوں بیان فرمائی ہے ارشاد ہوا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کی خوبیاں یعنی اخلاق خاصنا بڑی عظمت اور شان والے ہیں سورہ القلم آیت نمبر 4 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کانا خلن قرآن یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا مسلم احمد ابو دعوت خود جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے میں محاسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں موتا امام مالک. حلم و عپو, صبر و استقامت جو سخا عدل و انصاف شجاعت و استقلال شرم و خیا شبکت و رحمت افائے عہد سلا رحمی توازو و انکساری صداقت و ایمانداری و مہمان نوازی زہد و کنات سادگی و بے تکلفی حسن ادب و حسن سلوک غرض یہ کہ حسنِ اخلاق کا وہ کون سا پہلو ہے جو آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیم کا حصہ نہ ہو بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمام اخلاق جمیلہ اور خسائش حمیدہ کی جامع ہے علم بعل مبارک امام شرف الدین بصیری قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں فافا قن نبیشو فی خلقی و فی خلقن بلم یادا نو ہی فی علم ولا کارن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حسن و جمال اور باطنی حسن و اخلاق میں تمام انبیاء کرام پر فوقیت رکھتے ہیں اور علم و کرم میں بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ کے قریب نہیں پہنچ سکا تمام اوساف و کمالات کا سچمہ عقل ہوتی ہے اسی سے علم و عرفان کے دریا نکلتے ہیں امام قسطولانی فرماتے ہیں جو شخص آپ کے حسن تدبیر کے بارے میں غور کرے وہ جان لے گا کہ عرب اس وقت دنیا کی وحشی ترین قوم تھے جسے کسی تہذیب تمدن کی ہوا تک نہ لگی تھی نہ ان کے سامنے ماضی کی تاریخ تھی نہ مستقبل کے اندیشے جن کے پاس تعلیم و تدریس کا کوئی ذریعہ نہیں تھا اس وحشی قوم کی تربیت آپ نے اس انداز سے کی کہ چند ہی سالوں میں ان کی کایا پلٹ گئی قتل و غارت گلی کی جگہ محبت اور اثار ان کا شعار بن گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عقد سے جس والانہ عشق و محبت کا انہوں نے عملی مظاہرہ کیا وہ دنیا کی تاریخ کا ایک حیرت انگیز باب ہے باپ نے میدان جنگ میں بیٹے کو للکارا بیٹے نے باپ کو قتل کیا شوہر نے بیوی کو اور بیوی نے شوہر کو چھوڑ دیا آپ ہی کی خاطر لوگوں نے اپنے گھر بھار چھوڑ دیے یہ تمام انقلاب آفری حقائق اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی دانا اور عقل مد نہیں ہوا وسائل الوصول امام زرنقانی اور امام قاضی عیاس نے ابن عساکر اور ابو نعیم کے حوالے سے روایت کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک کے سامنے تمام انسانوں کی عقل دنیا کے تمام ریگستانوں کے مقابلے میں ریت کے ایک ذرے کے ماند ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک اور آپ علوم و معارف کا ہماری محدود ناقص عقل اندازہ ہی نہیں کر سکتی شیخ عبدالحق الحق محدث دہلوی مدارج النبوہ میں فرماتے ہیں اگر یوں کہا جائے کہ عقل کے ہزار حصے ہیں جن میں سے 999 حصے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں اور ایک حصہ تمام لوگوں کے پاس تو یہ کہنا بھی صحیح ہے کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بے انتہا کمالات ثابت ہیں تو جو کچھ بھی کہا جائے گا بے جا نہ ہوگا ارشاد باری تعالی ہے بے شک ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں سورہ الکوسر آیت نمبر ایک امام نبوی تہذیب میں فرماتے ہیں اللہ تعالی نے اخلاق کی تمام خوبیاں اور کمالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جمع فرما دیے تھے آپ کو تمام اولین و آخرین کے علم سے نوازا گیا اگرچہ آپ امی نبی تھے لیکن آپ نے کسی انسان سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا تھا لیکن اس کے باوجود آپ کو وہ علوم عطا فرمائے گئے جس سے کائنات میں کوئی آگاہ نہ ہوا تھا آپ کو زمین کی خزانوں کی کنجیاں پیش کی گئیں مگر آپ نے دنیا کے مال و متاح کے بجائے ہمیشہ آخرت کو ترجیح دی وسائل الوصول قاضی ایاس مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وہ تمام علوم جن پر اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطالعہ فرمایا ان میں ما کانا وما یکون یقون جو کچھ ہوا جو کچھ ہوگا کا علم اپنی قدرت کے ایجابات اور اپنی عظیم بادشاہت کے علوم بھی شامل ہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے اور اے محبوب تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے سورہ النساء آیت نمبر 113 کنزل ایمان کنز حقیقت یہ ہے کہ آپ کے فضل و کمال کا اندازہ کرنے میں عقلیں حیران اور آپ کے اوساف کا قصہ بیان کرنے سے زبانیں گونگی ہیں اور نہ ہی اس کی انتہا تک پہنچ سکتی ہے کتاب و اس مختصر کتاب میں تفصیل کی گنجائش نہیں پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے معطر و منبر گلدستہ سے چند مہکتے ہوئے پھول پیش خدمت ہیں افو کسی کی زیادتی پر طاقت کے باوجود ضبط کرنا حلم اور کسی کی غلطی پر مباخذہ نہ کرنا عفو و درگزر کہلاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عقدس میں یہ اوساف ب اتم عتم موجود تھے ارشاد ربانی ہے اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں سورہ النور آیت نمبر 22 دوسری جگہ فرمایا گیا اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے پھیر لو سوراف آیت نمبر 199 سو ننانوے کنزل ایمان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہ لیا لیکن جب آپ اللہ تعالی کے متعزین فرمودہ حدود کی بے حرومتی یعنی شرع حکام کی خلاف ورزی دیکھتے تو اللہ تعالی کے لیے غزب ناک ہو جاتے اور اس کا بدلہ لیتے بخاری آپ ہی سے مربی ہے حدیث کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں اونچی آواز میں گفتگو نہ فرماتے اور نہ ہی آپ برائی کا بدلہ برائی سے دیا کرتے بلکہ معاف کر دیتے اور درگزر فرماتے شمال ترمسی حضرت علی اللہ رجح فرماتے ہیں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کشادہ رو نرم عادت اور نرم مزاج رہتے تھے آپ بد اخلاق نہ تھے نہ ہی سخت دل نہ چلانے والے نہ بدگوئی کرنے والے نہ عیب ڈھونڈنے والے اور نہ ہی تنگی کرنے والے آپ جس چیز کی خواہش نہ رکھتے اسے خود تو چشم پوشی فرماتے لیکن دوسروں کو مایوس نہ کرتے اور خود اس کی دعوت قبول نہ کرتے تھے شمائل حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا کہ ایک ایرابی میرا اس نے آپ کی چادر مبارک پکڑ کر آپ کو نہایت زور سے کھینچا میں نے دیکھا کہ اس عرابی کے زور سے کھینچنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر چادر کے نشان پڑ گئے ہیں عرابی بولا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے اس میں سے مجھے بھی دینے کا حکم دیجیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھ کر ہنس دیے اسے جو کچھ مال دینے کا حکم عطا فرمایا بخاری حضرت اللہ ہیں ابو حریرا رضی اللہ, رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک اعرابی نے احترام مسجد سے نباقف ہونے کی وجہ سے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا صحابہ کرام اسے مارنے کے لیے بڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جانے دو اور پانی کا ڈول لا کر بہا دو کیونکہ تم نرم گیر بنا کر بیجے گئے ہو سخت گیر نہیں بخاری حضرت زید بن سانا رضی اللہ عنہ پہلے یہودی عالم تھے قبول اسلام سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نے ان سے ایک مقرہ مدت کے لیے قرض لیا تھا وہ مدت پوری ہونے سے تین دن پہلے آ گئے اور قرضے کی واپسی کے لیے بھرے مجمے میں سختی سے تقاضا کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کھینچ کر کہا عبد مطلب کی اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ لوگوں کا مال واپس کرنے میں بہانہ کرتے ہیں یہ منظر دیکھ کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو سخت غصہ آ گیا وہ غضبناک ناک لہجے میں بولے اے خدا کے دشمن تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اگر حضور کا خیال نہ ہوتا تو ابھی تیری گردن اڑا دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تمہیں چاہیے تھا اسے تم محبت سے سمجھاتے کہ نرمی سے تقاضا کرے اور مجھے ادائے حق کے لیے کہتے پھر آپ نے فرمایا اس کا قرض ابھی ادا کرو اور بیس سا زیادہ دینا کہ تم نے اسے دھرایا دھمکایا ہے مال لیتے ہوئے حضرت زید حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے اے عمر اصل بات یہ ہے کہ میں نے توریت میں آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی نشانیاں پڑی تھی وہ سب میں نے دیکھ لی تھیں سوائے ان دو کے اول یہ کا ان کا علم جہل پر غالب رہے گا اور دو ان کے ساتھ جتنا زیادہ جہل کا برتاؤ کیا جائے گا اتنا ہی ان کا علم بڑھتا جائے گا چنانچہ آج میں نے یہ دونوں نشانیاں بھی دیکھ لی اب میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ تعالی کے سچے رسول ہیں دلائل النبوا زرقانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل وحشی فتح مکہ کے بعد نو ہجری میں بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے آپ نے ان سے صرف اتنا فرمایا مجھے اپنے چہرہ نہ دکھایا کرو اسی طرح ہندا بنت اتباء جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا فتح مکہ کے دن اسلام لائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی معاف فرما دیا تاریخ عالم میں ایسے اخلاق ہسنا کی مثال کہیں نہیں ملتی ہے صبر و استقامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر و استقامت کا پیکر تھے راہ حق میں آپ کو بے شمار تکلیفیں اور اذیتیں دی گئیں مگر آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تم صبر کر جیسے والے رسولوں نے سبر کیا. تم سبر کرو اور تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے سورہ الخل آیت نمبر ایک سو ستائیس کنزول ایمان جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز فرمایا آپ کو صادق و امین کہنے والے جانی دشمن بن گئے اور آپ پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیا آپ جب گھر میں ہوتے تو سہن میں پتھر اور گندگی پھینک دیتے راستے میں کانٹے بچھا دیتے جس سے آپ کے مبارک تلوے لہو لہان ہو جاتے ایک بار سر اقدس پر کیچڑ پھینک دیا ایک مرتبہ منہ میں دعوت حق دیتے ہوئے شیطان صفت کافروں نے آپ کو نرغے میں لے لیا گالیاں دی اور پتھر برسائے ان مصیبتوں کے باوجود آپ صبر و استقامت کے ساتھ ان کی ہدایت کے لیے دعا فرماتے رہے ایک دن آپ خانہ خدا میں دعوت حق دے رہے تھے کہ کفار نے آپ کو مارنا شروع کر دیا حضرت حارث بن ابی اعلیٰ رضی اللہ عنہ کو کسی نے خبر دی وہ دوڑے ہوئے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے نرغے سے نکال لیا لیکن کافروں نے انہیں تلوار مار کر شہید کر دیا اسی طرح جب بنی ہاشم کے افراد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی تو اقبا بن ابی معیت اپنی چادر آپ کے گردن میں ڈال کر مروڑنے لگا آپ کی تکلیف دیکھ کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کو سے نہ رہا گیا وہ بچانے کے آگے بڑھے تو مشرقوں نے انہیں اتنا مارا کہ وہ بے ہو گئے ایک دن اقبا ملع نے خون اور گھوبر سے بری ہوئی اوجڑی لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر رکھ دی جب کہ آپ سجدے کی حالت میں تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے آ کر اس نجاست کو پشت مبارک سے دور کیا اور شریروں کو برا کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی صبر کرو اللہ تعالیٰ ان نادانوں کو ہدایت دے گا یہ نہیں جانتے کہ ان کی بھلائی کس میں ہے ابو جہل ملعون آپ کو اکثر مارا کرتا تھا ایک دن اس ملعون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زد و کوب کیا اس کی یہ ناپاک حرکت حضرت حمزہ عنہ کے اسلام لانے کا باعث بنی. اسی دشمن رسول کے ہاتھوں حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا نے شہادت پائی جو کہ اسلام میں پہلی شہادت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے والوں پر اور آپ کی دعوت قبول کرنے والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ اٹھائے گئے مگر ان کے پائے اس نقامت میں ذرا بھی جنبش پیدا نہ ہوئی قریش کے بے حد دباؤ پر جب حضرت ابو طالب نے آپ کو تبلیغ سے باز رکھنے کی کوشش کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا جان خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے دایا ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تو میں حق کہنے سے باز نہیں آؤں گا خا اس راہ میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے علانی نبوت کے ساتویں سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خاندان کو شب ابی طالب میں نظر بند کر دیا گیا تو فاقے ہونے لگے عورتیں اور بچے بھوک سے بے ہو کر روتے اور چلاتے مگر کافروں کو ترس نہ آیا تین سال یہ بائیکوٹ رہا ان مصیبتوں کے باوجود آپ دین کی تبلیغ فرماتے رہے جب آپ تبلیغ اسلام کے لیے تائف تشریف لے گئے تو وہاں کافروں نے اتنے پتھر برسائے کہ جس میں اقدس کے ہر حصے سے خون بہا اور نالین مبارک خون سے بھر گئے پھر بھی آپ نے ان کے خلاف بددعا نہ فرمائے اور صبر کیا طائف سے واپسی پر ایک فرشتے نے خدمت اقدس میں عرض کی اگر اجازت ہو تو طائف کی طائف کو سفائے ہستی سے مٹا دوں ارشاد فرمایا میں یہ نہیں چاہتا کیونکہ مجھے امید ہے کہ ان کی آئندہ نسلیں خدائے واحد پر ایمان لائیں گی قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مزمم کہہ کر گالیاں دیا کرتے تھے مگر آپ فرماتے دیکھو رب تعالیٰ کس طرح قریش کی گالیوں سے مجھے محفوظ رکھتا ہے وہ مزم مم کہہ کر گالیاں دیتے ہیں اور لانت کرتے ہیں حالانکہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں بخاری جب کفار و مشرقین کی اظہارسانیاں حد سے بڑھ گئیں تو آپ نے اپنا گھر بار چھوڑ کر راہ خدا میں ہجرت فرمائی غزب عہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک زخمی کر دیے گئے اور آپ کا چہرہ اقدس خون آلودہ ہوا اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے لیے یہ دعا فرمائی اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما یہ لوگ میرے منصب کو نہیں پہچانتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ حق میں پیش آنے والی مشکلات اور مسائل کا ذکر ایک حدیث پاک میں یوں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مجھے اتنا ڈرایا یا دھمکایا گیا کہ اتنا کسی اور کو نہیں ڈرایا گیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں مجھے اتنا زیادہ ستایا گیا کہ اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا ایک مرتبہ تیس رات دن مجھ پر اس حال میں گزرے کہ میرے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانے کی کوئی چیز ایسی نہ تھی جسے کوئی جاندار کھا سکے سوائے اس کے جو بلال نے اپنے بغل میں چھپا رکھا تھا شمال جودو کرم اور سخاوت اگر قیمتی اور فائدہ مند چیز خوشی سے خرچ کی جائے تو یہ کرم ہے اور سخاوت یہ ہے کہ اپنا مال دوسروں کے لیے آسانی سے خرچ کیا جائے اور بری کمائی سے بچا جائے اس کو جود بھی کہتے ہیں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اور اپنی جانوں پر ان مستحقین کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو جو اپنے نفس کے لالش سے بچا گیا وہی کامیاب ہو گیا سورہ الحشر آیت نمبر نو کنزل ایمان اللہ تعالی کے بعد سب سے زیادہ جو دو کرم والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کسی کے سوال کو رد نہ فرماتے موجود ہوتا تو عطا فرما دیتے نہ ہوتا تو قرض لے کر دیتے یا عطا کرنے کا وعدہ فرماتے اور سائل سے معذرت فرماتے حضرت جابر رضی اللہ ان سے مروی ہے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کا بھی سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں نہیں نہ فرمایا شمائل ترمسی واہ کیا جو کرم ہے شہ بت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ماہ رمضان میں بہت زیادہ ہو جاتی تھی شمائل ترمزی ایک بار کسی شخص نے سوال کیا کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں ہیں سب اسے دے دی جائیں آپ نے وہ ساری بکریاں اسے عطا فرما دی اس نے اپنے قبیلے والوں سے جا کر کہا تم اسلام قبول کر لو خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی سخاوت کرتے ہیں کہ مال کے ختم ہونے کا اندیشہ دل میں لاتے ہی نہیں مشکات ایک بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا اگر میرے پاس عہد پہاڑ کے برابر سونا ہو تب بھی میں یہ پسند نہیں کروں گا کہ اس میں سے ایک دنار بھی میرے پاس تین راتوں تک رہ جائے سوائے اس کے جو قرض ادا کرنے کے لیے ہو بخاری ایک دفعہ کسی شخص نے بارگاہ معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں سوال کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت میرے پاس کچھ نہیں لیکن تم میرے نام پر اپنی ضرورت کی چیزیں خرید لو جب میرے پاس کچھ آئے گا تو ادا کر دوں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو پہلے بھی دے چکے ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا ہے حضور کے یہ بات پسند نہ آئی ایک انصاری عرض گزار ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خرچ کرتے جائیں کیونکہ مال عرش آپ کو مال کی کمی کا اندیشہ کبھی لاحق نہیں ہونے دے گا یہ سن کر آپ مسکرائے اور چہرے انور پر خوشی کے آثار نمایاں ہو گئے آپ نے فرمایا مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے شماعل ترمسی حضرت صفوان بن امیہ ردی اللہ عنہ کا بیان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خنین کے دن مجھے مال عطا فرماتے رہے اور اتنا مال عطا فرمایا کہ پہلے آپ میری نظر میں انتہائی ناپسندیدہ شخص تھے پھر آپ میرے نزدیک محبوب ترین ہو گئے ترمسی حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مالی امور کے نگران یا خزانچی تھے آپ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مال جمع نہ رہتا بیستی مبارکہ سے مثال ظاہری تک مالی معاملات میرے سپرد رہے جب کوئی بھوکھا ننگا مسلمان آپ کے پاس آتا آپ مجھے حکم دیتے میں کسی سے قرض لے کر اس کے کھانے اور پہننے کا انتظام کرتا کتاب و حضرت ابو حریرا ردی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف وسق غلط قرض لے کر ایک سائل کو عطا فرمایا جب قرض خواہ وصولی کے لیے آیا تو اسے پورا وسق دیتے ہوئے فرمایا نصف تمہارا قرض ہے اور نصف ہماری عطا ہے کتاب و بن حضرت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک عورت نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں چادر کا ہدیہ پیش کیا آپ اس چادر کو بطور تحبن باندھ کر تشریف لائے تو کسی صحابی نے عرض کی کتنی اچھی چادر ہے یہ مجھے عطا فرما دیجئے آپ جب مجلس سے تشریف لے گئے تو وہ چادر اتار کر اس صحابی کو بھجوا دی صحابہ کرام اس سے کہنے لگے تم نے اچھا نہیں کیا یہ چادر مانگ لی جبکہ معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ صرف اس لیے مانگی کہ یہ میرا کفن بنے راوی کہتے ہیں وہ چادر اس صحابی کا کفن ہی بنی بخاری عقائد و جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ ان سے فرمایا اے جابر اپنا اونٹ مجھے بیچ دو انہوں نے عرض کی میرے انکا مفت حاضر ہے فرمایا مفت نہیں چاہیے بیچ دو انہوں نے ارشاد کی تعمیل کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ ان کو اونٹ کی قیمت ادا کرنے کا حکم عطا فرمایا پھر حضرت جابر سے فرمایا اے جابر قیمت اور اونٹ دونوں لے جاؤ اللہ تعالی تمہیں یہ دونوں مبارک کرے مخاری مسلم صدق و امانت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے بڑھ کر صدق و امانت کے پیکر تھے آپ کے بدترین دشمن بھی اعلان نبوت سے قبل آپ کو صادق اور امین کہتے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ سفاہ پر چڑھ کر قریش کو اسلام کی دعوت دینا چاہی تو پہلے ان سے دریافت فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے سب نے یک زبان ہو کر کہا بے شک ہم یقین کریں گے کیونکہ ہم نے تم کو ہمیشہ سچ ہی بولتے دیکھا ہے بخاری حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو پہلے یہود کے بڑے عالم تھے ایمان لانے سے قبل جب ان کی نظر چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو دیکھتے ہی پکار اٹھے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں مشکات حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ابو جہن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم تم کو جھوٹا نہیں کہتے لیکن جو دعوت و پیغام تم لائے ہو ہم تو اسے جھٹلاتے ہیں تیر کتاب و میں ہے کہ غزبۂ بدر کے روز اقنس بن شریق نے ابو جہل سے تنہائی میں دریافت کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں یا تم جھوٹے تو ابو جہل نے جواب دیا خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور جھوٹ تو وہ کبھی بولتے ہی نہیں شاہروں ہرنقل نے ابو سفیان سے جو اس وقت تک ایمان نہ لائے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ سوال کیا کہ کیا نبوت کے اعلان سے قبل تمہیں ان پر کبھی جھوٹ بولتے کا گھمان ہوا ابو سفیان نے جواب دیا ہرگز نہیں انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا کتاب الشفاہ حارس بن عامر ان فتنہ پربر اور شریر لوگوں میں سے تھا جو لوگوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا کرتے تھے لیکن جب گھر والوں کے ساتھ تنہائی میں ہوتا تو کہتا خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز جھوٹے نہیں ہے مدارج النبو گویا آپ کی صداقت ایسی مسلم حقیقت ہے ایسی مسلم حقیقت ہے کہ جس کا انکار بدترین کافر بھی نہ کر پاتے تھے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کا بھی کافروں کا اعتراف تھا اسی لیے وہ آپ کو امین یعنی امانت دار کہا کرتے تھے کتاب و میں ہے کہ کفار دور جاہلیت میں آپ سے اپنے فیصلے کروایا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اللہ تعالیٰ کی قسم میں آسمانوں میں امین ہوں اور زمین میں بھی امین ہوں یہی وجہ ہے کہ کفار و مشرقین باوجود آپ سے مخالفت و دشمنی کے اپنا مال اور دولت وغیرہ آپ ہی کے پاس امانت رکھوایا کرتے تھے اور کسی اور کو آپ سے بڑھ کر امانت دار نہیں سمجھتے تھے جب کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی پوری تیاری کر لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہو گیا اس مشکل وقت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی امانتوں کی فکر تھی اس لیے آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذمہ یہ کام بھی لگا دیا کہ وہ تمام لوگوں کی امانتیں انہیں واپس کر کے مدینہ منورہ آئیں مدارج البو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو بھی اخلاق حسنا اپنانے کی بے حد تاکید فرماتے آپ کا ارشاد گرامی ہے تم لوگ اپنے نفس کے بارے میں میرے لیے چیزوں کے ضامن بن جاؤ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں وہ چھ باتیں یہ ہیں جب تم بات کرو تو سچ بولو جب وعدہ کرو تو پورا کرو جب امانت دی جائے تو حفاظت سے ادا کرو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور اپنا ہاتھ ناجائز کاموں سے روک لو احمد مشکا پورا کرنا اسلامی اخلاق کا اہم جزو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وادہ پورا فرماتے خواب وہ مسلمان سے کیا ہوتا یا کافر سے اور اپنے پرائے سبھی اس حقیقت کے موترف تھے یہی وجہ ہے کہ ب سفیان نے ہر روم کے دربار میں یہ گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی عہد شکنی نہیں کرتے حضرت عبداللہ بن اب الحس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اعلان نبوت سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خرید و فروخت کی اور آپ کا کچھ بقایا رہ گیا میں نے وعدہ کیا کہ میں آپ کو اسی جگہ وہ چیز لے کر آتا ہوں پھر میں بھول گیا تین دن بعد مجھے یاد آیا میں وہاں پہنچا تو حضور کو اسی جگہ پایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھ پر مشقت ڈال دی میں تین دن سے یہی تمہارا انتظار کر رہا ہوں ابو داود حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ قبول اسلام سے قبل قریش کے سفیر بن کر مدینہ منورہ آئے نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس قدر متاثر ہوئے کہ کفر سے نفرت ہو گئی بارگاہ نبوی میں عرض کی یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اب مکہ واپس نہیں جاؤں گا حضور نے فرمایا میں حد شکنی نہیں کرتا اور نہ ہی قاصدوں کو اپنے پاس روکتا ہوں اب تم واپس جاؤ بعد میں چاہو تو آ جانا چنانچہ براپے واپس چلے گئے پھر دوبارہ مدینہ شریف آئے اور اسلام قبول کیا ابو داود غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور انہیں ایک ایک آدمی کی اشد ضرورت تھی حذیفہ بن یمان اور ابو حسیل رضی اللہ عنہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ ہم مکہ سے آ رہے تھے کہ راستے میں ہمیں کفار نے گرفتار کر لیا اور پھر اس شرط پر رہا کیا کہ ہم جنگ میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے لیکن یہ عہد ہم نے مجبوراً کیا تھا ہم جہاد میں ضرور حصہ لیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں تم اپنا وعدہ پورا کرو اور میدان جنگ سے واپس چلے جاؤ ہم ہر حال میں اپنا وعدہ پورا کریں گے اور ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے مسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ تینوں اوصاف یعنی سچ بولنا امانت دار ہونا وعدہ کی پابندی کرنا اپنے غلاموں کو اپنانے کی بارہا تعلیم دی ہے ان تینوں اوصاف سے محروم ہونے والے کو منافق قرار دیا ہے حدیث پاک میں ارشاد ہے منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بات کرے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے اس میں خیانت کرے بخاری و مسلم عفت و حیاء ارشاد باری تعالیٰ ہے تمہارے صاحب نہ بہکے اور نہ بے راہ چلے اور وہ کوئی بات اپنی خواہی سے نہیں کرتے وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی طرف کی جاتی ہے سر نجم آیت نمبر دو تا چار کنز المان آپ کے سیدھی راہ پر ہونے کی وواہی رب تعالیٰ نے دوسرے مقام پر جو دی ہے ارشاد ہوا بے شک تم سیدھی راہ پر ہو سورہ الحج آیت نمبر 67 ان آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی خطا و غلطی سے معصوم ہے علان نبوت سے قابل یا بعد آپ سے کبھی کو گناہ سادر نہیں ہوا قرآن حکیم میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کا ذکر فرمایا گیا ہے ارشاد باری ہے بے شک تمہاری اس بات سے نبی کو اضاح ہوتی تھی لیکن وہ تمہارے لحاظ فرماتے تھے اور حیا کے باعث کچھ نہیں کہتے تھے سورہ الحضاب آیت نمبر 53 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کواری پردہ نشین دو شیزہ سے بھی زیادہ حیا دار تھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کو ناپسند فرماتے تو ناپسندیدگی کے آثار آپ کے چہرے انور سے ظاہر ہو جاتے مگر حیا کے سبب منہ سے کچھ نہ فرماتے شمائل تر علما فرماتے ہیں کہ حیا وہ خوبی ہے جو برائی کے ارتکاب سے بچانے کا موجب اور حق دار کے حق میں کوتا سے محفوظ رکھنے کا باعث ہے حدیث پاک میں حیا کو ایمان کا جزو کہا گیا ہے ترمسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عقدس میں کمال درجہ کی حیا تھی حدیث پاک میں وارد ہے کہ آپ نے کبھی کسی ایسی عورت کو نہیں چھوا جس کے آپ مالک نہ ہوں آپ رف حاجت کے لیے اس قدر دور نکل جاتے کہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجل ہو جاتے اور آپ اس وقت تک کپڑا نہ ہٹاتے جب تک بیٹھ نہ جاتے آپ شرم و حیا کے باعث اکثر نگاہیں نیچی رکھتے شمال آپ جب آرام کے لیے تشریف لے جاتے چادر اوڑھ لیتے اور سر ڈھانپ لیتے وسائل الرسول رسول جب کوئی خطا کار خدمت اقدس میں حاضر ہو کر معافی چاہتا تو آپ حیا سے گردن جھکا لیتے ترمسی آپ حیا کے باعث کسی کے چہرے کو مسلسل دیکھتے ہوئے گفتگو نہ فرماتے اگر کسی میں کوئی ایسی بات نظر آتی جو آپ کو مکرو ب ناپسندید ہوتی تو آپ یہ نہ فرماتے کہ فلاں شخص ایسا کہتا یا کرتا ہے بلکہ آپ نام لیے بغیر اس بری بات کی مخالفت کرتے مدارج النبوہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ طبعا فہش گو تھے اور نہ ہی بتکلف فہش یا غیر اخلاقی گفتگو فرماتے آپ نہ تو اوچھی آواز میں گفتگو فرماتے نہ ہی بازاروں میں شور کرتے شمائل ترمزی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم فہوش کہنے والے نہ تھے آپ کسی پر لانت کرنے والے یا برا کہنے والے بھی نہیں تھے جب آپ کسی پر غصہ فرماتے تو یوں ارشاد فرماتے اسے کیا ہوا اس کی پیشانی خاک آلود ہو بخاری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک شخص نے گھر میں آنے کی اجازت مانگی آپ نے فرمایا یہ اپنے قبیلے کا برا شخص ہے پھر اجازت عطا فرمائی جب وہ داخل ہوا تو نہایت نرمی سے گفتگو فرمائی جب وہ چلا گیا تو میں نے عرض کی آقا پہلے تو آپ نے وہ بات فرمائی اور پھر نرمی سے گفتگو فرمائی ایسا کیوں ارشاد فرمایا بے شک لوگوں میں سب سے برا وہ شخص ہے جسے لوگ اس کی فحش کلامی یا بد زبانی کے وجہ سے چھوڑ دیں شمائل ترمسی حضرت علی اللہ رجح فرماتے ہیں جب کوئی شخص آپ کے مجلس میں بیٹھتا تو آپ جب تک وہ خود نہ چلا جاتا آپ اس کے پاس بیٹھے رہتے اور جو آپ کے سامنے اپنی ضرورت پیش کرتا آپ اس کی حاجت پوری فرماتے یا نرمی سے جواب دیتے شمال شجاعت و استقلال قاضی ایاس فرماتے ہیں قوت غذب کی زیادتی اور اسے عقل کے تابع رکھنے کا نام شجاعت ہے اور مشکل ترین حالات میں ثابت قدم اور بے خوف رہنے کا نام استقلال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر اوصاف جمیلہ کی طرح اس وصف میں بھی بے مثل و بے مثال ہیں بسا اوقات ایسی مشکل اور پریشان کل مواقع پر جہاں بہادروں کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شجاعت وسط لال کا پیکر بن کر ڈٹے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنِ زندگی کے دس برسوں میں ستائیس غزوات میں بنفس نفس نفیس شرکت فرمائی جن میں نو غزوات میں کتال کی نوبت آئی جبکہ مجاہد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوالیس لشکر مختلف جنگی مہمات کے لیے خود روانہ فرمائے آپ میدانِ ہائے جنگ میں افواج کی کمان خود فرماتے ان کی تنظیم و ترتیب ضروری ہدایات اور جنگی حکمت عملی پر تمام امور خود انجام دیتے حضرت بن عازب رضی اللہ ان فرماتے ہیں جب گمسان کا مارکا ہوتا اور جنگ کی شدت ہوتی تو ہم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ ڈھونڈا کرتے تھے اور ہم میں سے دلیر و بہادر وہ ہوتا تھا جو آپ کے ساتھ دشمن کے مقابل کھڑا ہوتا تھا بخاری و مسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو بہادر دلیر سخی اور اللہ تعالی سے راضی نہیں دیکھا دارمی حضرت علی کرم اللہ وجوہ فرماتے ہیں جب جنگ نہایت شدید اور خون ریز ہوتی لڑنے والوں کی آنکھوں میں خون اتر آتا اس وقت ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ لیا کرتے اور دشمنوں کے سب سے زیادہ قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوتے تھے نسائی حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ کفار کا لشکر جب لڑائی کے لیے سامنے آتا ان پر حملہ کرنے والوں میں سب سے آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوتے تھے حضرت بن عاظب فرماتے ہیں غزوہ حنین کے دن جب سخت کا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دراز گوش پر سوار تھے اور برابر آگے بڑھتے ہوئے یہ فرما رہے تھے میں نبی ہوں اس بات میں کوئی جھوٹ نہیں اور میں عبد مطلب کا فرزند ہوں کتاب و حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طاقت میں بھی سب سے افسل وہ تھے غزوہ احزاب میں جب خندق کھودتے ہوئے سخت چٹان آ گئی اور کسی سے نہ توڑی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زور سے کھدال ماری کہ وہ ریت بن گئی بخاری رکانہ قریش کا ناقابل شکست پہلوان تھا آپ نے اسے تین دفعہ پچھاڑا وہ آپ کی قوت دیکھ کر حیران رہ گیا سیرت ابن حشام رکانا مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ عنہ جبکہ ابوالسوت جم ہی جو ایسا طاقتور تھا کہ گائے کی کھال پر کھڑا ہو جاتا اور دس پہلوان اس کھال کو کھینچ دے تو چمڑا پھٹ جاتا تھا مگر اس کے پاؤں کے نیچے سے نہ تو نکل سکتا تھا اس نے بارگاہ نبوی میں چیلنج دیا اگر آپ مجھے کشتی میں پچھاڑ دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا آپ نے اس زمین پر چت کر دیا مگر وہ ایمان نہ لایا مدارج البوفہ رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے مجسم رحمت ہے آپ ہی کے وجود مسعود کے صدقے میں کافر دنیاوی عذاب سے محفوظ رہے سورہ انفال آیت نمبر تینتیس اور یہ آپ کے کفار پر رحمت و مہربانی ہی تھی کہ ان کی اظہار ثانیوں کے باوجود آپ نے ان کے خلاف بد دعا نہ فرمائی بلکہ ہدایت کی دعا فرماتے رہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر شفقت برحمت بر قرآن حکیم میں یوں بیان فرمائی گئی بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر بے حد شفقت فرمانے والے مہربان ہیں سورہ توبہ آیت نمبر ایک سو اٹھائیس قاضی یاس فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر شقت و رحمت ہی کی وجہ سے ان کے لیے آسانی اور تخفیف چاہتے کئی امور اس خوف سے ترق فرما دیتے کہ وہ امت پر قرض نہ ہو جائیں جیسا کہ آپ کا ارشاد گرامی ہے اگر مجھے امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا میں انہیں ہر نماز کے ساتھ مسوا کرنے کا حکم دیتا اسی طرح نماز ترابی نہ پڑھانا سوم و وصال کے روزوں سے منع فرمانا وغیرہ اسی قسم کے اور امور بھی ہیں کتاب الشفاء شفا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی گناہ امت کے لیے بارگاہ الٰہی میں راتوں کو رونا اور گریاؤ زاری کرنا حبیب سے ثابت ہے صحیح مسلم ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ تمہاری امت کے بارے میں ہم تمہیں راضی کر دیں گے اور رنجیدہ نہیں کریں گے صحیح بخاری میں ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کاموں کا اختیار دیا جاتا آپ ان میں سے آسان کو اختیار فرماتے بشرتے کہ وہ گناہ نہ ہوتا یہ بھی آپ کی شفقت و رحمت ہی ہے کہ آپ قیامت میں مسلمانوں کی شفاعت فرمائیں گے بخاری و مسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کی وصیت فرمائی بخاری آپ کا ارشاد ہے تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا ہو اور میں اپنے اہل خانہ کے لیے تم سب سے اچھا ہوں تر وسیم آپ کی عورتوں پر شفقت و رحمت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ آپ نے عورتوں کو دین سکھانے کے لیے ایک دن مخصوص فرمایا تھا آپ نے یتیم مسکین اور غربا کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بھی بارہا تلقین فرمائی آپ یہ فرماتے اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ مجھے مسکین ہی وفات دے اور قیامت میں مساکین میں میرا حشر فرما ترمسی ابن ماجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے آزاد کرنے کو جہنم سے نجات کا موجب فرمایا اور ان کے حقوق یوں بیان فرمائے کہ تمہارے غلاموں میں جو تمہارے موافق ہو اسے وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو اور جو تمہیں پسند نہ ہو اسے بیچ دو مگر اسے عذاب نہ دو مشکات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے نہایت شفقت کا سلوک فرماتے تھے انہیں چومتے اور پیار کرتے اور کبھی کبھی ان سے مذاق بھی فرمایا کرتے تھے ایک دن آپ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو چوم رہے تھے کہ اقرہ ابن حابث تمیمی رضی اللہ ان نے کہا میرے دس لڑکے ہیں میں نے ان کو کبھی نہیں چوما آپ نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا بخاری ایک روز امیں کیس بن محسن اپنے شیرخار بچہ کو بارگاہی نبوی میں لے کر آئیں آپ نے شفقت سے اس بچہ کو اپنی گود میں بٹھا لیا اس بچہ نے پیشاب کر دیا آپ نے اس پر پانی بہا دیا اور بالکل بھی اظہار ناراضگی نہ فرمایا بخاری جب آپ بچوں کے پاس سے گزرتے انہیں سلام فرماتے بخاری حضرت ابو حریرا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب بھی فصل کا کوئی پھل پکتا تو آپ اسے بارگاہ نبوی میں لے کر آتے آپ اس پر دعی برکت فرماتے اور سب سے چھوٹے بچے کو وہ پھل عطا فرماتے مسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے باپ پر بچے کا یہ بھی حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اس کو اچھے آداب سکھائے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام مخلوق کے لیے رحمت ہے آپ جانوروں پر بھی شفقت فرماتے ان سے شفقت و رحمت کا برداؤ کرنے کی تعلیم دیتے ایک صحابی نے پرندے کے بچے پکڑ لیے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ان بچوں کو وہیں جہاں سے لائے ہو ابو دعوت. ایک روز ایک کے باغ سے آپ کا گزر ہوا وہاں ایک اونٹ بھی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اونٹ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے آپ نے اونٹ کے پاس آ کر دستے شبکت پھیرا اور پھر اونٹ کے مالک کو بلا کر فرمایا خدا تعالی سے ڈر اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے تم اسے بوکھا رکھتے ہو زیادہ مشقت لیتے ہو